وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاذ فوزا عظيما أما بعد فإن أخي الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله السميل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائخة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن ذحزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاء الغرور وعن معاذ من جبل رضي الله تعالى أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت رسول يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسأله الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتسوم رمضان وتحج البيت سننہی او سن قال صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے عمران کی آیت نمبر ایک سو پچاسی ہے آیت کی تلاوت کے بعد ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے انشاءاللہ اللہ آج ہمارے خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے ایک کامیابی کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے دنیا میں بھی انسان کے پاس مال و اولاد ہیں مکان ہے گھر ہے عزت ہے منصب ہے جائیداد ہے یہ بھی ایک کامیابی ہے لیکن یہ کامیابی کب ہوگی اس شرط کے ساتھ اس کامیابی کو ان چیزوں کو انسان نے حلال طریقے سے حاصل کیا اگر حرام طریقے سے جائیداد مال اور تمام چیزیں حاصل کرتا ہے تو یہ عذاب ہے اس کے لیے یہ اس کے لیے عذاب ہے لیکن اگر وہ حلال طریقے سے استعمال کرے ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے تو یہ چیزیں اللہ ہربلامن کے لیے کی طرف سے اس کے لیے نعمت ہوتی یہ بھی ایک کامیابی ہے لیکن یہ کامیابی کی والی نہیں ہے انسان کے پاس کتنا کچھ ہو جائے ایک دن وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے جانے والا ہے لا محالہ جانے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر کے جائے گا دنیا کی نہیں کوئی چیز لے کر کے نہیں جائے گا اکیلا آیا اکیلا دنیا سے جائے گا وہ اس کے ساتھ اگر کوئی چیز جائے گی اس کا اپنا عمل جائے گا اور دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جائے گی نہ اولاد نہ مال نہ دولت نہ منصب نہ عزت نہ شہرت نہ کوئی چیز نہیں جائے گی اس کے ساتھ نہ بیوی نہ گھر نہ محل کوئی چیز نہیں جائے گی تو دنیا کی کامیابی اگر حلال طریقے سے ہے تو اس کے لیے نعمت ہے اور نمبر دو دنیا کی کامیابی یہ اصل کامیابی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے یہ اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے کافروں کے پاس مال و دولت نہیں ہے ان کے پاس بھی ہے مال و دولت ہم سے زیادہ ان کے پاس مال و دولت ہے مسلمانوں سے زیادہ ان کے پاس دنیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اسے بھی جس کو نہیں چاہتا اس کو بھی دیتا لیکن آخرت اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ اربام چاہتا ہے تو دنیا کی کامیابی فنا ہو جانے والی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور نہ ہی یہ اصل اور بڑی کامیابی ہے کامیابی اصل وہ ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے یہ ہمیشہ ساتھ رہنے والی چیز نہیں ہے یہ ایک نہ ایک دن سب کو چھوڑ کر کے ہم لوگوں کو جانا ہے ہر انسان یہ باندھ لے اور اس پر یقین رکھے کہ کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا سب کو ایک دن چھوڑ کر کے اس کو جانا ہے اصل کامیابی کیا ہے جہنم سے بچ جانا اور جنت کا پا جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کی ایسی چیز ہے یہ جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہے گی امدی, ابدی, سر, سرمدی زندگی ہے یہ انسان کے ساتھ ہمیشہ یہ چیز رہے گی جو جنت میں چلا گیا جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہاں فنا نہیں ہوگا اس کے لیے جنت ہمیشہ رہے گی انسان کے لیے اس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو یہ اصل کامیابی ہیں اور اسی کو اللہ حرب العالمی ساحت کریما کے اندر بیان کے جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اللہ فرماتا ہے کلو نفس الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر نفس کو مرنا ہے کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے کل یا فان جو بھی اس دنیا پر ہیں زمین پر سب کے سب فنا ہو جائیں گے وہ یب کا وہ جو ربی کا جو ذات باقی رہے گی وہ اللہ رب برہمن کی ذات ہے بس اور کسی کی ذات باقی نہیں رہے گی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو کتنا ہی متقی پرہزگار اور فاجر انسان کیوں نہ ہو بدکار انسان کیوں نہ ہو سب کو سب کو موت کا جام پینا ہے سب کو سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اس کائنات میں سب سے افضل لوگ انبیاء کرام ہوتے ہیں انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے اور دنیا سے چلے گئے لوگوں کو پیغام دے کر کے اللہ کا پیغام دے کر کے توحید کا پیغام دے کر کے دنیا سے چلے گئے فاجر سے فاجر انسان بھی جو دنیا کے اندر آیا نہیں رہا فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا کیا بچا ہوا وہ, وہ بھی چلا گیا دنیا سے کارون حامان ابو جہل ابو لہب بڑے بڑے سرکش اپنے اپنے زمانے کے کوئی نہیں بچا سب کے سب دنیا سے چلے گئے نیک ہوں یا بد اچھے ہوں یا برے سب کو دنیا سے ایک جن جانا کلو نفس موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اللہ رب اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں این ماتون کبول مؤت بولو حکومت مسا کہ تم جہاں کی بھی رہو تمہیں موت ضرور لاحق ہوگی چاہے محفوظ قلعوں کے اندر ہو محفوظ قلعے اور گھروں کے اندر ہو تو بھی موت تم کو آ کر کے پکڑ کر کے رہے گی کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہمارے نبی کے بارے میں آپ کو بھی موت ہونے والی ہے اور بھی لوگ اور سب لوگوں کو بھی موت ہونے والی ہمارا بھی دنیا کے اندر آئے دنیا سے وفات پا کر کے چلے گئے برزخی کی زندگی سے آپ کا گزر ہو رہا ہے اور جو بھی مر جاتا ہے وہ برزخ کی زندگی کے اندر چلا جاتا ہے تو اپ دنیا سے وفات پا چکے ان نے کمیت رو ان همیتون ابا محمد اللہ الا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد صلی اللہ علیہ کے رسول ہیں جیسا اپ سے پہلے رسول گزر چکے افی مات او قتل اگر آپ کو موت ہو جائے یا آپ کو قطر کر دیا جائے ان قلب تم تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے یعنی پھر سے کفر کا راستہ اختیار کر لو گے دین اسلام اور دین توحید کو چھوڑ دے گے اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے آپ بھی آئے دنیا کے اندر آپ کی بھی وفات ہو چکی مما جاء اللہ لبا شریر میں قبل کل خرد اف امت ہم نے آپ سے پہلے کسی کے لیے ہمیشہ نہیں رکھی ہے جتنے بھی انسان دنیا کے اندر آئے کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہنستے آدم سے دنیا کی شروعات ہوئی کتنے لوگ دنیا کے اندر آئے چلیں گے اف امت کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے گی آپ کو موت لاحق ہو جائے گی فام الخال یہ سب لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہیں کوئی ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے جو بھی پیدا ہوا انسانوں میں سے جناتوں میں سے سب کو فرشتوں سب کو مرنا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی ذات کلو نب صرف المول زیریہ کو روح کو ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا ہے کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا وہ نماتوں تو وجوہ میں عمل پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے عجر کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا پورا پورا بدلہ اسے آخرت کے اندر قیامت کے دن ملے گا جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی مل پائے گا دنیا کے اندر پورا بدلہ ان کو نہیں مل سکتا ہے اور جو فاجر اور فاسق لوگ ہیں جنہیں دنیا کے اندر عذاب اور سزائیں بھی ہوتی ہیں انہیں بھی پوری سزا کب ملے گی پورا بدلہ قیامت کے دن جہنم کی شکل میں ان کو ملے گا دنیا میں اللہ ہر براہین دیتا ہے انجام اور عبرت کے طور پر عذاب آتا ہے پریشانیاں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں ہلاکتیں ہوتی ہیں بربادیاں ہوتی ہیں لیکن یہ کافروں کے لیے اور جو اللہ رب العلامن کی ذات پر ایمان آنے والے نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ آخری نہیں ہے یہ کہ دنیا میں ان کو سزا مل گی ختم ہو گیا نہیں یہ تو بہت معمولی صدا ہے آخرت ان کے لیے اللہ رب العامن نے بنا کر کے رکھی اور جو اہل ایمان ہیں اگر دنیا میں ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو ان کے نیک نیکی اور دینداری اور تقوا اور پہزگاری کا پورا پورا بدلہ نہیں ہے یہ پورا پورا بدلہ انسان کو مرنے کے بعد ملے گا کب آخرت کے اندر ملے گا قبر کے اندر بھی انسان کو پورا بدلا نہیں ملتا کافروں کو بھی پوری سزا نہیں ملتی قبر کے اندر اہل ایمان کو بھی قبر کے اندر پوری نعمتیں نہیں ملتی قبر کے اندر نعمتیں بھی ملتی ہیں اہل ایمان کو اور جو کافروں فاسق فاجر ہیں منافق ہیں ان کو سزائیں اور عذاب بھی ہوتا ہے لیکن وہ سزائیں اور عذاب پورا کا پورا نہیں ہوتا نعمتیں بھی انسان کو اہل ایمان کو پوری نہیں ملتی پوری نعمت انسان کو اللہ تعالیٰ کیا جنت کی شکل میں انسان کو مومن کو ملے گی اسی کو اللہ العالمین نے فرمایا وہ ان نما تویاما قیامت کے دن ملے گا پورا پورا بدلہ دنیا کے اندر پورا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا نماز کا توحید کا سنت پر عمل کرنے کا اور روزہ رکھنے کا اور اس طریقے سے اللہ العالمین نے کہتا تو بندگی کا پورا پورا بدلا انسان کو دنیا کے اندر نہیں ملتا ہے اور جو اللہ تعالی کے منکر ہیں کافر ہیں منافق ہیں فاسق و فاجر ہیں دین اسلام سے بغاوت کی زندگی گزارتے ہیں کفر و شیر کرنے والے ہیں ان کو بھی دنیا کے اندر پورا پورا صدا نہیں ملتی ہے پوری پوری صدا۔ اللہ حرب الامے نے آخرت ایک دن بنایا ہے جس دن ظالم کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور جو نیک لوگ ہیں ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا خیر کا پورا بدلہ، شر کا پورا بدلہ قیامت کے دن انسان کو ملے گا امام سعدی رحمت اللہ علیہ بہت مشہور امام گزرے ہیں قرآن کی تفسیر انہوں نے کی ہے اس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ انما توفونا وجورکم وجو یہ جو اللہ نے فرمایا ہے اس آیت کے اندر ایک باریک اشارہ ہے کس چیز کی طرف باریک اشارہ ہے کہ برزق کے اندر انسان کو نعمت بھی ملتی ہے اہل ایمان کو اور جو کافر لوگ ہیں ان کو عذاب بھی ہوتا ہے وہ وَإِنَّ الْآَمِلِينَ يُجْدَوْنَ فِيهَا بَعْدَ الْجَزَاءَ اور برزق کی زندگی میں جو عمل کرنے والے ہیں ان کو بعض جزا کچھ کچھ بدلہ ملتا ہے جو انہوں نے عمل کیا. پورا نہیں ملتا کب ان کو پورا ملے گا ان نما یقین قیام و قیامت کے دن ہوگا نا پورا نانے فرمائے تمہیں قیامت کے دن ملے گا اور اس کے علاوہ قیامت کے علاوہ برزخ میں کیا ہوتا ہے اس سے پہلے دنیا کے اندر انسان کو پورا پورا بدلا نہیں ملتا حتیٰ کی عذاب بھی اگر کسی کو ملتا ہے تو پورا عذاب نہیں ملتا بلکہ اللہ رب برامین ان کے ساتھ کم اور ہلکا معاملہ کرتا ہے اور معمولی عذاب دے کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہے اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب ملے گا تو پورا بدلہ کب ملے گا ہمیں قیامت کے دن ملے گا ہمارا ایمان ہے ہر اہل ایمان کا ایمان ہونا چاہیے اس بات پر کہ دنیا کے بعد بھی دنیا ہے یہ دنیا آخری دنیا نہیں یہ دنیا عمل ہے اس کو انسان آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرتا ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ انسان دنیا کی جو چیزیں ہیں اسے بھی دنیا کا کے لیے اس کا جو حصہ رکھا ہے اس کو بھی نہ بھولے وہ لیکن آخرت کی بھی فکر کرے یہ نہ سمجھے کہ یہی سب کچھ اسے کافر اور مشکل سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہمارے لیے بس اس لیے اگر کسی چیز کے اندر ناکامی ہو گئی تو خودکشی کر لیتا مر جاتا جان دے دیتا کوئی بڑی تجارت کیا ناکام ہو گیا خودکشی کر لیا وہ خودکشی کے واقعات کیوں ہوتے غیر مسلموں میں اس لیے ہوتے کیونکہ ان کا آخرت پریمان نہیں ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کامیابی یہی ہے دنیا کے اندر وہی کامیاب ہے جس کے پاس مال و دولت ہے عزت ہے اور سب دنیا کی چیزیں ہیں اسے جب اس کو نہیں ملتی وہ خودکشی کر لیتا سوسائڈ کر لیتا مر جاتا ہے وہ دنیا سے وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کامیابی ہے سب سے بڑی اس کے بعد بھی دنیا آنے والی ہے آخرت اللہ نے بنائی ہے کیونکہ دنیا میں جب انسان کو پورا بدلہ نہیں ملے گا ظالم کو پوری سزا نہیں ملے گی کافروں کو پورا بدلا اور پورا پورا عذاب نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا انصاف کرنے والا ہے اللہ ابراہین محسنین کو نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا اور جو اللہ کے سرکش لوگ ہیں ان کو بھی اللہ البرامین سزا ضرور دینے والا ہے اللہ کے عدل اور انصاف ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کافی لوگ دنیا کے اندر مزے اڑائیں اور مسلمانوں کو تکلیف ہو تو ختم ہوگی دنیا نہیں آخرت اللہ نے بنا کر کے رکھی ہے اس لیے ہمارے نے فرمایا یہ جو ریشم اور سونے چاندی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب ان لوگوں کے لیے تمہارے لیے اللہ براہن نے آخرت کے اندر بنا کر کے رکھا ہے یہ شراب تمہارے لیے دنیا کے اندر حرام ہے یہ آخرت میں تمہارے لیے چیز حلال ہوگی ریشم کے کپڑے تمہارے لیے حرام ہیں سونے چاندی کی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں مردوں کے لیے یہ ساری چیزیں آخرت میں ہوں گی اہل ایمان کے لیے ہر نعمت دنیا کے آخرت کے اندر اہل ایمان کو ملے گی تو اللہ ابرامین ظلم کرنے والا نہیں ہے ذرہ برابر بھی کہ جو سرکش اور کافر لوگ ہیں وہ دنیا کے مزے اٹھائیں لوٹیں اللہ نے دنیا پیدا کی دنیا کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور پھر اہل ایمان کو دنیا کے اندر مصیبتیں اور پریشانیاں اور آخرت کے اندر ان کو بدلانا ملے نہیں یہ عدل کے خلاف ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے عدل کے طور پر یہ ساری چیزیں قیامت کے دن رکھی ہیں اس پر ہر ایک کا ایمان ہونا چاہیے اگر اس پر ایمان نہیں تو مومن ہی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے وہ اگر آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے قیامت کے دن پر اس کا ایمان نئی ایمان کرکان میں سے ہے یہ اس اس پر یقین رکھے میرے بھائیو اللہ کے نیک بندو اللہ کے مومنوں اے مسلمانوں اس پر یقین رکھو یہ دنیا فانی ختم ہو جائے گی یہ معیار نہیں ہے یہ کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اس لیے اس کے لیے فکر کیجئے اس کے لیے زیادہ محنت کیجئے اس کے لیے زیادہ کوشش کیجئے اللہ بلانے سے تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں قیامت کے دن پورا پورا بتا دیا جائے گا ادخلا جنت فقط فاز جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا یہی اصل کامیابی ہے جہنم سے بچ جانا جہنم سے نجات جنت کا حصول جنت کا مل جانا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور داف مومنون کامیاب ہو گئے اللہ فیصلہ خاش جو بھی نمازوں کے اندر خوشی اور خودب اپناتے ہیں الز میں ای اردون اور جو لغو و باتوں سے راز کرنے والے ہیں و لذی نحم الزکات جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ لذیذ فروج جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ذنا نہیں کرتے شرمگاہ کی حفاظت کرتے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا قیامت مت کے دن اللہ ازواج ہاں ان کی جو بیویاں ہیں اوما ملکت ایمان یا ان کی جو لوڈیاں ہیں اللہ نے اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ان کو حلال کر دیا ہے انسان اپنی جنسی تسکین کے لیے بیوی اس کے پاس ہوتی ہے بیوی کے پاس مرد ہوتا ہے لوڈیا ہوتی ہیں اس لیے اللہ نے اس کو حلال کر دیا اس میں کوئی ملامت نہیں فن نہ اس میں کوئی ملامت نہیں ہے فمن تغاورا ادالک جو اس سے اور آگے بڑھے گا فلادور سرکش لوگ ہیں وہ باغی لوگ ہیں یعنی اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اگر اپنی شہوت پوری کرنا چاہے گا وہ لوگ کیا ہیں وہ عادی وہ ظالم لوگ ہیں وہ سرکش لوگ ہیں اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرنے والے بہت سارے یہ بیماری پائی جاتی ہے نوجوانوں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنی قوت کو لوگ برباد کر دیتے یہ زیادتی ہے ظلم ہے یہ یہ سرکش لوگ ہیں یہ ظالم لوگ ہیں یہ ذاتی کرنے والے لوگ ہیں یہ حرام ہے شریعت کے اندر ایسا کرنا یا اس طریقے سے پیخانے کے راستے سے انسان اپنی صحت کو پوری کر لے یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہونا جائز ہے ایسے کرنے والوں کی سدا قتل ہے شریعت کے اندر اللہ کے سرخ حدیث کے ساتھ کیا جائے اور جو کام کرنے والا دونوں کو قتل کر دو اور بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ پہاڑی کی چوٹی پر لے کر کی جاؤ اور دونوں کو پہاڑی کی چوٹی سے نیچے دھکا دے کر کے دو کہ دونوں مر فطرت کے خلاف کرتے ہیں وہ یہ کام لط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا اللہ نے سب سے بڑا عذاب اسی قوم کو بھیجا ہے تین تین عذاب اللہ برعلی میں لط علیہ السلام کی قوم کو بھیجا تھا یہ سب جاتی ہے فطرت کے خلاف بغاوت کرنا ہے یہ اللہ نے اس کو حلال نہیں قرار دی تو حرام ہے یہ گندگی کی جگہ ہے وہ انسان اگر اس سے اپنی جنسی تسکین کرتا ہے حرام کاری کرتا ہو حرام کا کام کرتا ہو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو ہے اس پر حد رکھی گئی شریعت کے اندر کیسے لوگوں کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے سزائے موت رکھی گئی ہے جو اس طرح کی غلط حرکتیں اور خلیج اور گندگی گندی حرکتیں کرتے ہیں تو اللہ فرماتا یہ لوگ ظلم اور جاتی کرنے والے ہیں فی اللہ کیا فرماتا اس کے آگے هم رعون جو اپنی امانتوں کی اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں امانت دیتے ہیں امانت کا خیال رکھتے ہیں خیانت نہیں کرتے وعدہ کرتے وعدہ پوری کا پورا کرتے ہیں وہ لذیذ نحم اللہ صلی اللہ فدون جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں الاقحم الوارثون یہی لوگ وارث ہیں کس کے جنت کے الدین اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت کے وارث یہی لوگ کون جنت کے وارث ہے اہل ایمان اہل ایمان لوگ جنت کے وارث ہیں یہ جنت ہمیں وراثت میں ملے گی دادا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا جنت انہی کو ملے گی جو آدم علیہ اسلام کے دین پر ہوگا جنت اس کو نہیں ملے گی جو دادا علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دے گا ان کا دین کیا تھا دین اسلام تھا دین توحید تھا اسی کو جنت ملے گی جو دین اسلام پر ہوگا وراثت ہے یہ وراثت وراثت کافروں کو نہیں ملتی اہل ایمان میں اس لیے دنیا کے اندر بھی وراثت اگر ملتی ہے تو ایمان کی بنا پر ملتی ہے دین کی, پر ہے. دین کی بنیاد پر ملتی ہے آخرت کے اندر بھی وراثت دین اور ایمان کی بنیاد پر ملے گی دنیا میں ایک خاندان مومن ہیں مسلمان ہیں اللہ نہ کرے اللہ تب سب کو محفوظ رکھے اگر کوئی اولاد دین اسلام کو چھوڑ دے وہ اپنے ماں باپ کا وارث نہیں ہوگا اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ دے مرتد ہو جائے اپنے ماں باپ کا وارث نہیں ہوگا دنیا میں جنت بھی ایمان کی بنا پر ملتی ہے دنیا میں وراثت اگر آپ کو وراثت چاہیے اپنے ماں باپ کی ماں باپ پہلے ایمان ہیں تو پہلے ایمان رہنا پڑے گا اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے ایمان چھوڑ دیا آپ نے اسلام چھوڑ دیا کفر کا راستہ اختیار کر لیا آپ کو ماں باپ کے مال و جائیداد میں وراثت نہیں ملے گی ایسے جنت کی بھی وراثت کا معاملہ ہے جنت کی وراثت کے لیے بھی دین چاہیے ایمان چاہیے تو ہی چاہیے شرک سے نجات چاہیے اگر شرک کرنے والا ہے تو جنت اس پر اللہ نے حرام کر دیا ہے دادا علیہ السلام آدم علیہ السلام وحیدین میں سے تھے سب سے پہلے واہد سب سے پہلے نبی سب سے پہلے انسان تھے وہ لہٰذا وہ دین جن کے پاس ہوگا دین توحید اور تمام نبیوں کا دین ایک تھا جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے سب کا دین ایک تھا دین توحید ہماری نبی فرماتا ہے کہ تمام امبیا اللہ بھائی ہیں ان کی شریعتیں مختلف ہے لیکن ان کا دین واحد ہے ایک ان کا دین ہے ان کا دین ایک ہے شریعت مختلف ہوتی تھی نماز کا طریقہ کیا وضو کا طریقہ ان میں بھر ہوتا تھا لیکن ان سب کا دین ایک تھا دین توحید تھا اس لیے دین توحید کے بغیر جنت نہیں ملے گی اور دین توحید میں شرک سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہوا اللہ بولا تو شرکاء اللہ کی بات کرو اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ فتح بن جمل نے پوچھا لا کے سر سے ایسا عمل بتائیے جو میں جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے مانوی نے کیا فرمایا تھا عبد اللہ تو شرک بھی اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو اللہ کی عبادت جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے روزہ نماز حجکات کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے یاد کر لو کان کھول کر کے اس بات کو شروع لو یہ روزہ نماز جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے روزہ نماز کب کافی ہوگی جب انسان کے پاس توحید کے ساتھ ساتھ شرک سے دوری بھی ہوگی جب انسان روزہ نماز کرے گا شرک بھی نہیں کرے گا شرک چھوڑے ہوگا تبھی اس کے لیے جنت ملے گی روزہ نماز کرتا شرک بھی کرتا جنت نہیں مل سکتی جنتی جنت حرام کر دی گئی ہے مشرکین کے اوپر قرآن کریم اللہ رب العالمین نے جا بجا فرمایا اسے جنت چاہیے تو شرک سے بچنا ضروری ہے وہ ابود اللہ تو شرکو بھی شاید اللہ نے بار بار حکم دیا ہے کہ اللہ کی بات کرو کچھ بھی شرک نہ کرو اگر صرف بات کافی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ شرک نہ کرو عباد کے ساتھ ساتھ شرک بھی ضروری ہے بچنا کہ انسان شرک سے بھی بچے روزہ نماز کے ساتھ ساتھ اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنا بھی ضروری ہے کیونکہ شرک سب سے بڑی نیکی ہے یہ شرک سے بچنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے اگر انسان شرک سے نہیں بچتا ایسے آدمی کو جنت نہیں ملے گی تو جنت کن کو ملے گی اہل ایمان کو معاہدین کو ملے گی اللہ رب نے جنت انہیں لوگوں کے لیے خاص کر دی اور جنت کو حرام کر دیا شاہ اللہ شرکلا ہر, ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو یہ فمنار جو جہنم سے بچا دیا گیا وہ فقط فاد اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا یہی سب سے بڑی کامیابی میرے بھائیوں یہ کامیابی ہمیشہ رہنے والی ہے یہ کامیابی کبھی آپ سے نہیں جائے گی جنت کے اندر چلا گیا ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے دنیا کی کامیابی ختم ہو جانے والی ہے فانی ہے اور دنیا میں کوئی ایسی کامیابی نہیں ہے جہاں پر انسان کو تکلیف نہ ہو رنج نہ ہو یا اس کے پریشانی نہ ہو دنیا کا سب سے مادار انسان بھی جو ہے اسے بھی تکلیف پریشانیاں ہوتی ہیں اسے بیماریاں لاق ہوتی ہیں اسے بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن آخرت کے اندر کوئی انسان کو تکلیف نہیں ہوگی اس حدیث کے اندر کہا گیا کہ جنت کے اندر ایک سوٹا ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے جنت میں لاٹھی رکھنے کی جگہ اگر مل جائے تو دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے دنیا کے سب سے مالدار اور نازو نیام میں پلنے والے شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر پریشانی دیکھی ہی نہیں مصیبت سمجھ لیجئے ایک ڈب کی جہنم کے اندر لگائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کیا کہ تم نے کبھی آرام کیا چاہے گا کہ نہیں ہمیں کبھی بھی آرام نہیں ملا دنیا کے سارے آرام و آسائش کو ناز و نیام کو تمام چیزوں کو بھول جائے گا وہ. ایسا عذاب ہے جہنم کا اور دنیا کے ایک فقیر تنگ دست اور محتاج موحد اور مسلمان دیندار کو لایا جائے گا جس کی پوری زندگی فقر و فاقہ میں گزری بیماری میں تکلیف اور مصیبت میں گزری پوری زندگی گزری اسے جنت کے ایک درخت کے نیچے چھاؤں سے ملے گا اللہ کہے گا کیا تمہیں دنیا کے اندر کوئی تکلیف تھی تو وہ کہے گا کہ ہم نے کبھی ایک تکلیف پائی ہی نہیں دنیا کی تمام تکلیفوں کو بھول جائے گا دنیا کی تکلیفیں نہ ہمیشہ رہنے والی یاد رکھیے اور نہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی تکلیفیں بھی ختم ہو جاتی ہیں نعمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں آخرت میں جو تکلیف ہوگی جہنم کی وہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی اور جنت کی جو نعمت ہوگی ہمیشہ رہنے والی ہوگی اس لیے ہمیشہ رہنے والی جنت کے لیے اور کامیابی کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے یہی اصل کامیابی میرے بھائی کو یہی اصل کامیابی ہے ایسے لوگوں کو دیکھیے آئیڈیل اور نمونہ وہ لوگ ہیں آپ کے جو لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں جنت میں محل بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں دنیا میں محل ہے الحمد ٹھیک ہے لیکن حلال طریقے سے تب ٹھیک ہے اگر حرام طریقے سے محل بنایا گھر بنایا اور دکانیں خریدیں یہ عذاب ہے پیسہ کمایا حلال حرام طریقے سے عذاب ہے یہ اگر حلال طریقے سے ملا الحمد اللہ کا شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کی نعمت رہیے لیکن نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہمیشہ رہنے والی نعمت قیامت کے دن جنت اور جہنم کی شکل میں ہے کو مل حیات دنیا دلّت الغرور اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے انسان جس کے پیچھے پڑا رہتا ہے جس کے پیچھے انسان حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ دھوکے کا سامان چند دن کا سامان ہے یہ چند دن کا سامان آپ دیکھتے ہیں جب سخت گرمی ہوتی ہے آپ جب دور دیکھتے ہیں تو آپ کو سراب نظر آتا ہے سراب کہتے ہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ وہاں پر پانی ہے دور سے دیکھیں گے چلچلاتی دھوپ کے اندر آپ کو ایسا لگے گا کہ وہاں پر پانی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن کب تک پانی نظر آئے گا جب تک آپ اس جگہ پر نہیں پہنچ جائیں گے وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ پانی یہاں پر ہی نہیں ہے یہی دنیا کی مثال ہے لیکن انسان کی موت ہوگی خلاص سب کچھ ختم ہو گیا یہ دھوکے کا سامان ہے دنیا دنیا یہ دار عمل ہے آخرت کی کھیتی ہے آخرت کے بنانے کے لیے اللہ حربلہ نے دنیا بنائی ہے بس تو انسان جو آخرت کی فکر کرتا ہے دنیا کے اندر آخرت کے لیے محل بنانے کی کوشش میں رہتا ہے وہ انسان کامیاب ہے اور یہ مال اور دولت ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات کہی ہے بہت پیاری بات کہی کاش اس بات کو ہم اور آپ سمجھ لیتے کاش اس بات کو ہم اور آپ سمجھ لیتے تو آج دنیا کے پیچھے انسان پڑا, پڑا ہوا ہے اور حرام حلال کی تمیز کے بغیر ہر طرح سے اس کو مال چاہیے جھوٹ رشوت ڈکیتی چوری بےمانی کیسے بھی اس کو مال چاہیے معاشرے کے اندر اس کو نام چاہیے اس کے پیچھے انسان پر رہتا ہے بڑی پیاری بات کہی انہوں نے بڑی قیمتی بات سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے وہ کہتے کہ مال جس کے لیے انسان اتنی کوشش کرتا ہے اتنی محنت کرتا ہے جو مال اس کا نہیں ہے لیکن اس کو حساب دینا پڑے گا مال جو ہم کماتے ہیں وہ مال ہم چھوڑ کر کے جائیں گے کن کا ہوگا مال وہ ہمارے جو ورثا ہے ان کا مال ہو جائے گا لیکن حساب کون دے گا مال کا حساب ہمیں دینا پڑے گا ہمارا مال نہیں ہے وہ مال ہمارے ورثا کا ہے اولاد کا ہے بی بیوی کا جو بھی ہمارے مال میں وارش ان کا مال ہے وہ اس کے لیے ہم نے محنت کیا کمایا جھوٹ بولا رشوت لیا سود لیا ڈکیتی کی چوری کی بےمانی کیا جی ہاں کام کیا دو آٹھ گھنٹہ اور فور مین سے لکھوایا بارہ گھنٹہ ٹھیک ہے اور یہ اس طریقے سے اور کیا حرام کام کام نہیں کیا ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی فورمینٹ سے ان کی سٹنگ ہے آدھا تم لینا آدھا مجھے دے دینا میری ڈیوٹی لگاتے رہنا میری غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے حرام طریقے سے مال کمایا کچھ کام نہیں کیا تو کیا کہتے ہیں اس کا حساب کون دے گا اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا جو مال ہمارا نہیں ہے اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا کتنے بڑی رسیت والی بات ہی ہے یہ کتنی بڑی قیمتی بات ہی بتائی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے جنت میں محل بنانے کی ضرورت ہے جنت کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے دنیا بھی کمائی ہے ہم آپ کو دنیا کے کمانے سے منع نہیں کرتے اگر دنیا کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ انسانوں کو دنیا کے اندر نہیں بھیجتا دنیا اللہ تعالیٰ نہیں بناتا لیکن یہ نہ ہو کہ آپ آخرت بھول جائے دنیا ہی کی فکر رہے بس مال کمائے لیکن حلال طریقے سے اور ہرال جگہوں پر خرچ کیجیے یہ بڑی آیت, آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی بڑی عظیم ترین آئے تھی جس میں اللہ رب الام نے اصل کامیابی بتائی ہے کہ اصل کامیابی جہنم سے بچ جانا ہے اور جنت کا پا جانا ہے یہاں بھی ایک نکت میں بیان کر دوں اللہ نے بیان کرا جسے جہنم سے دور کر دیا گیا جہنم سے دور ہو جانا یہ بھی ایک نعمت اللہ کی طرف سے سب سے پہلے انسان جہنم سے بچے گا تب جنت کے اندر جائے گا یاد اس بات کو جو پرسراد ہے کہاں ہے وہ پرسراد جہنم کے اوپر ہے اور سب کو پرسراد سے پار کرنا ہوگا لہذا جو پرسراد پار کر گیا جہنم سے بچ گیا وہی انسان جنت کے اندر جائے گا اس انسان کے لیے کامیابی تو جہنم سے بچنا یہ پہلی نے مطلب کی طرف سے یہ پہلی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ انسان جہنم سے بچ جائے گا لیکن جنت کے اندر نہیں جا پائے گا وہ کہاں رہے گا آراف کے اندر رہے گا جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ آراف کے اندر رہیں گے وہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا تو اس لیے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت کے اندر چلا گیا سب سے بڑی کامیابی ہے کیونکہ جو آراف والے ہوں گے وہ فوراً جنت کے اندر نہیں جائیں گے وہ حساب و کتاب کے بعد سب کچھ ہو جانے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا آخر میں جائیں گے وہ لیکن فورن جہنم سے بچنے کے بعد جنت کے اندر نہیں جائیں گے اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان جہنم سے بچ گیا اور جنگت کے اندر پہنچ گیا ہو. وہی انسان پلسرات کو پار کر پائے گا جو دنیا میں سرات مستقیم پر ہوگا یہ بھی سن لیجئے میری بات دنیا میں بھی اللہ نے سرات بنایا ہے سرات مستقیم جو دنیا میں سرات مستقیم پر رہے گا وہی آخرت میں پلسرات کو پار کر پائے گا جو دنیا میں سرات پر نہیں ہے شرارت مستقیم پر نہیں ہے وہ آخرت میں بھی پلسرات کو پار نہیں کر پائے گا کیا سرارت مستقیم ہے اللہ کا بھیجا ہوا دین دین توحید ہے جو اللہ رب الامی نے قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے لیے محفوظ کر دیا یہ شرات مستقیم یہی دین ہمارے بھی فراد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت ہے جو ان دونوں کو مضبوطی سامنے کا کبھی گمراہ نہیں ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جنت یہی مستقیم لحاظ جنت کا جو جو جہنم پر پلسرات ہے اس کا ایک سرا دنیا کے اندر ہے اور اس کا آخری سرا آپ سمجھ لیجئے کہ آخرت کے اندر ہے یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے لہذا جو اس راستے پر چلے گا دنیا کے اندر سراط مستقیم پر وہی قیامت کے دن سراط سے پار ہو پائے گا اللہ تعالی ہم لوگوں کو جہنم سے بچائے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر آخر نصیب فرمائے اللہ علام نے ہمیں پرسرات پار کرنے کی توفیق نائد فرمائے اللہ تعالی دنیا میں سراط مستقیم پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے شرک سے اللہ تعالی ہم سب کو ہر شخص کو محفوظ رکھے عام رب العالمین بارک اللہ علیہ ونافا بلآت ذکل حکیم انہ جواب القریم ملک و رہے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد الله لا اله الله وحده لا شريك له